ایسے ایک نسبت ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ وقت دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ ضرورت کرنی پڑتی ہے میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا لیکن اب کیا جائے اگر بھولنے کی نظر میرے اوپر رہ جائے باہر میرے لیے منت ہے کئی کیفیت کے بعد جو کہ حاصل ہو چکی ہیں میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر دعا ہو جاتی لیکن جب اسرار ہے تو میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک کراؤں کو میں بھی پڑھتا ہوں اور بہت سے مقامات پر مل کر بھی ان کیفیت پیاری ہوتی ہیں لیکن ایک غزل کے یا اشار کے وہ کچھ اس انداز کے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں خواجہ صاحب نے مسلمانوں کے اور گویا امت کے عقائد کی بھی اصلاح فرما دی شکر آخرت بھی پیدا کروا دی اور بہت سے اس کے اندر گویا مسائل سمجھا دیے میں اپنی ناقص کہوں کہ اتنے ہی سمجھا ہوں یہ جب نہیں بس ایک بجلی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے بس ایک بجلی سے پہلے کام بھی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے اور اب جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے بس ایک بجلی سے پہلے کام بھی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے اور اب جو پہلے کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جھر نہیں ہے جہاں میں مرچو ہے اس کا جلوہ کہاں میں نہیں ہے کدھر نہیں ہے اللہ تعالی کو دیکھنے کی تمہنا اور اللہ تعالیٰ بلکہ انسان کی یہ ثابت ہوتی ہے کہ وہ اپنے خالق کو دیکھے وہ سرمایا کہ اللہ کو اگر تم دیکھنا چاہتے ہو اور ملاقات کرنا چاہتے ہو تو یہ تو ہر مقام پر ہے جہاں میں ہر سو میں اس کا جلوہ کہاں میں کدھر نہیں ماں جو ضرور ضرور میں جلوہ بل ہے مگر کوئی عید ڈر نہیں ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دیکھنا بھی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کی آنکھیں اس قابل نہیں ہیں ہاں اگر دل میں اور قلب میں آنکھیں پیدا ہو جائیں تو اس سے دیداروں کی پابندی بھی ہوگی کسی کے زندہ شہید نیمم نہیں خسرت کے شر نی کسی کے زندہ شہید نیمم نہیں خسورت کے شرم گیم ہمیں تو ہے اس سے بڑھ کے رونا کے دل نہیں ہے گزر نہیں ہے کچھ اور بھی اب ہے میری دنیا جو کوئی پیش نظر نہیں ہے حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم کرنے کے بعد خاج صاحب رحمت اللہ علیہ کے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالی نے دل کی کیفیت کو بدلا ہے تو اسی کو بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت کے تعلق کے بعد یہ چیز حاصل ہوئی کچھ اور بھی اب میں میری دنیا جو کوئی پیش نظر نہیں ہے وہ ہال کلب و جگر نہیں ہے وہ رنگ شام و شہر نہیں ہے قرار سے جس پہ جنگ کے بیٹھ کوئی بس اب ایسا در نہیں ہے وہ آسوتا جب سے ہائے چھوٹا کوئی میرا مستقر نہیں ہے کسی بھی ہے میرے لب سے ہر دم اور آنکھ بھی میرے تر میں بھی ہنسی بھی ہے میرے لپ ہر اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے مگر جو دل میں رہا ہے ہم کسی کو اس کی قبر نہیں ہے آمد. یعنی بجاگر جو ہے نسل میں اور انگیمم میں بیٹھ کے ہنس رہے ہیں اور بھی گویا مسکراہٹیں ہیں لیکن سرمایا کہ دل جو ہے وہ اس قسم کا ہو گیا ہے کہ اس پر ہر جیسے جویا ایک آپات ہیں اور گویا اس کے اوپر پیدر پہ تکلیفات ہیں گویا کہ اپنی کیفیت کا اظہار ہے کہ دل کا یہ حال ہے بظاہر لوگوں کے سامنے ہنسی اور مسکراہٹ کی ہے فضائے گردی فضائے پرواز تیری بے بالوں پر مینی ہے بلنگ پر اس سے اڑ کے یہ منتہا فکرے بشر نہیں ہے مطلب یہ کہ آپ کی جو سوچ ہونی چاہیے وہ گویا کسی مقام پر آپ پہلے نہیں بلکہ مومن اور مسلمان اور دل خصوص راج لوک میں چلنے والے کی کوئی مندی جو ہے وہ متعدد نہیں ہے گھر میں مردم ہے اب دور در میں بیت گھر ہے کلام مردم بیک بغیر ہے نفس نفس نہ باخبر ہے وہاں کی اب کیا خبر نہیں ہے بلا یہ ذوق عاشقی کا بنا ہے جی میرے جی کا یعنی حیدر خان رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو تعلق فائد ہوا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس, اس کی حالت یہ ہو گئی کہ میرا گولا رات دن کا اور وہ سکون جو ہے وہ ختم ہو گیا اور ظاہر ہے کہ اگر اس سبھی معنی میں جو عشق حقیقی ہے اللہ کے ساتھ وہ حاصل ہو جائے تو ایک آشف کی یہی یہ کیفیت ہوتی ہے بلانے آشفی کا بنا منجال میرے جی کا ذرا خیال آ گیا کسی کا تم ان نہیں ہے اور یہ کیا ضرور کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے دیکھیے اس میں اس لاہ فرمائی جا رہی ہے کہ یہ جو ہم دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر دل میں بیٹھتے ہیں اور ہر شخص جو ہے وہ اصل میں فانی چیزوں کے اوپر خریدتا ہے اس کی جا رہی ہے ارے یہ کیا ظلم کروانا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے جو لمبی نظر نہیں ہے نہیں جہاں جائے عیش و عشرت سنبھل سنبھل گر نہ ہوگی حسرت دنیا کی حیثیت اور دنیا کی وقت بتائی جا رہی ہے کہ جس دنیا میں تم ہو یہ اصل میں ایسے عشرت کا مقام نہیں ہے مب جہاں جائے ایشور ایشورت سنبھل سنبھل برنہ ہوگی جی حصورت یہ دار دنیا ہے دار عبورت یہ کوئی خالہ کا گھر نہیں ہے اس دنیا میں جو ہے اصل میں آپ یہ سمجھتے رہیں جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ کن کی دنیا کا عملہ کا غریب او آبر او صدیل قال صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس طریقے سے آپ وقت گزارے کہ جیسے ایک مسافر ہوتا ہے دکھ پڑ پی کر در لگایا تو بس پر بیٹھ جائے مثر عمر بر نہیں ہے بلائے چیڑ فلک کمہ ہے چلانے والا شہ شہاں ہے اسی کے ڈھیرے قدم انا ہے بس اور کوئی نفر نہیں ہے گل رہا میں دلوں کہاں کیے جا دل کیے جا آنے جسے سمجھتا ہے بے اثر تو وہ بے اثر نہیں ہے یعنی کبھی کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے جو سلوک مندر طے کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں جیسا ہم نے تو بہت ذکر کیا اور عبادتوں کی لیکن کوئی اثر ہمیں ابھی تک حاصل نہیں ہوا اس کی اسلام فرما رہے ہیں کہ یہ جو بھی تمہارے پاس سے جو چیز ہے شادر ہو جائے اللہ کی راہ میں یہ نہ سمجھنا کہ اس میں اثر نہیں ہے اثر ہوتا ہے کسی بزرگ سے یہ بات کہیں غالب کسی نے کہا میں نے تو بہت اللہ کا نام لیا اور ذکر کیا لیکن مجھے کوئی اثر محسوس نہیں ہوا کوئی بزرگ نے جواب تو نہیں دیا لیکن فورم اسے جالیو دے دی اور گالی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ہر ایک کو بری لگتی ہے یعنی کسی مذہب میں بھی گالی برداشت نہیں اس نے جب گالی چنی اور مستقل ہوا تو اس نے کہا کہ یہ حضور آپ نے مجھے گالی دی اور اخری میں کہ بھائی میں نے اصل میں یہ جو حروف ہیں انی میں سے چند ضرور میں جمع کر کے تمہارے لیے ایک لقب اور ایک نام استعمال کیا اگر ایسا نام بھی ایسا اثر رکھے تو تمہارے اندر ایک تغیر پیدا ہو جائے تو اندازہ لگاؤ کہ لفظ اللہ اگر زبان پر آئے تو کیا آپ میں تغیر نہیں آئے گا اس <متحد> کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کو گالی سن کر بھی کوئی اس پر اثر ہوتا ہے تو پھر کیا آپ کو کی یقین نہیں ہے کہ اللہ کا نام اگر زبان پر آ جائے اور اللہ کا نام اگر کان میں پڑ جائے تو انشاءاللہ ضرور اثر ہوتا ہے سب <سؤال> کرما کے پگل رہا ہے دن کہاں کیے جا اے دل کیے جہاں ہے جسے سمجھتا ہے بے اثر کی وہ جہاں جن بے اثر نہیں ہے طلب نہ کرتوں تم کمی نہ تال یہ مور دے بون یہ مور دے بن جائے یہ صبح کا دل ہے صبح کا دل نہیں ہے شہر نہیں ہے کی راہت ہے کوئی راہ کی جہمت ہے کوئی جہمت کبھی کبھی رائے سلوک میں یہ منزل بھی آتی ہے کہ انسان حالات سے پریشان ہو کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں تو اصل میں اب کام کرا میں اس لیے کہ حالات کی بھی اجازت نہیں دے گا اور کبھی کبھی حالات میں انسان اپنے مبتلا ہو کر اپنے سو میں سلاب سے بھی گویا چھوٹ جاتا ہے بذائف اور جتنے بھی اس کے اوراد ہیں وہ بھی چھوٹ جاتے ہیں اور کبھی کبھی حدیث میں آتا ہے کہ کاگل چکرو ان کو کہ کے و پاکے سے پناہ مانگو اس لیے کہ فکڑو پاکا جو ہے کفر کے قریب کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ کہ راحت اور آرام اگر تمہیں دنیا میں میسر نہ آئے تو ہم اس کی حقیقت تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں کی راحت ہے کوئی راحت یہاں کی جہمت ہے کوئی جہمت یہاں کی راحت ہے کوئی راحت یہاں کی جہمت ہے کوئی جہمت یہ اکثر ہے مقام غربت یہ کوئی رہنے کا گھر نہیں ہے اس پانی مقام پر اگر تمہیں راحت ملے تب زحمت اور تکلیف ہو تب یہ سمجھ کے تم سبر کر لینا کہ یہ چند روا ہے لیکن اصل راحت لائشہ لا الا عائشہ آخرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائش تو اصل میں آخرت کیا ہے رہے گی جی مردم زباں پہ جاری سنا پہ گزرے گی جی عمر ساری یہ داستان ہماری کمی ہے مختصر نہیں ہے اس میں برکھ اپنی بس نو نظام نہ دوڑا ادھر ادھر سے کی رچے ہے راک دیکھ بھر تے خبر نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ آپ چاہے اللہ کی ان مسلحتوں کو اور حکمتوں کو نہ سمجھیں لیکن پھر بھی آپ یہ سمجھ لیں آپ ان حقائق اور مہارت کو اگر نہ سمجھ سکے لیکن اللہ تعالیٰ ہر بندے کی حالت سے واقف ہے آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ کو جو بتایا گیا ہے کرنے کا کرنے کا کام آپ کیجیے نتائج اور جتنے بھی سمراج ہیں وہ سب اللہ پر کھول گئے یہ کچھ ہے کم نرمت الٰہی کہ مجھ کو مالی یہ کچھ ہے کم نرمت الٰہی مجھ کو کے شادی نہ ہو اگر سر نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس راستے میں جو مجھے دولت کا فرمائی ہے اس میں نہ منصب کی مجھے ضرورت ہے اور نہ مجھے اصل میں مال کی کوئی پرواہ ہے یہ حقیقت ہے کہ کبھی کبھی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام تأثر یہ ہے اور عام طلب یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ طاقت اور ونسب کی تلاش میں پھرتا ہے لیکن شاید شادی فرما ہے کہ کجا خود شکر این مت گزارم کجا خود شکر ای ن گزارم کے زور مرد مزاری ندارم فرمایا کہ لوگ تو اصل میں طاقت کی اور منصب اور عردے کی تلاش میں پھرتے ہیں اور میں اسی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے کوئی منصب اور کوئی طاقت نہیں دی اگر مجھے طاقت مل جاتی تو پھر کمزوروں پر ظلم کرنے کا مرتکب ہو جاتا تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسی طاقت اور منصب نہیں دیا کہ جس سے ماتحت جو ہے وہ پریشان پر ہو جائیں گے کرنا کے تھا مسافر ہے شام سر پر نہ کوئی ساتھی نہ کوئی رہ بر پھر ایسی منزل کے اس سے بر کر تو ایسا سر پور نہیں ہے ایک من کا شیٹ وہ بہت جس کا اکیلے سمے میں آپ شہر کیا تھا تعلق ہے کرنا کہ جہاں میں کوئی بشر نہیں ہے کہ جس میں کوئی کسر نہیں ہے جہاں میں, جو جہاں میں کوئی بشر نہیں ہے کہ جس میں کوئی کسر نہیں ہے وہ جس میں کوئی کسر نہیں, نہیں, نہیں ہے بشر نہیں ہے بشر نہیں ہے یعنی یہ جو خیال دل میں آتا ہے کہ کسی عقیدہ اگر ہو جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے اور ایک میر اور بشر کی بحث چھڑی ہوئی ہے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس میں کسر نہ ہو لیکن میں میں اپنی اصلاح کے لیے بیٹھا ہوں میں نے ایک مرتبہ یہ بات واز میں کہہ دی اور اس وقت بھی میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر ممکن ہے سمجھنے میں غلطی ہو تو اسرا ہوگا اگر سننے والے کبھی کبھی ظاہری الفاظ سے دھوکہ کھاتے ہیں اور وہ الزام لگاتے ہیں جیسا کہ حضرت حکیم الامت حضرت خن وی رحمت اللہ علیہ پر الزامات لگائے جاتے ہیں نرض اللہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا تو خیر ہے کہ ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں یہ خواجہ صاحب نے جو یہ بات فرمائی کہ جہاں میں کوئی بشر نہیں ہے بلکہ جس میں کوئی کسر نہیں ہے تو کسر کا لفظ جو ہے یہ عام طور پہ یعنی عام سطح کے ذہن رکھنے والے اس معنی کر سمجھتے ہیں کہ کسر بنانا گویا نقص ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو کیونکہ تمام کے تمام انسانوں اور بشر کو یہ شامل ہے یہ مشرا جس میں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں لیکن اگر سننے والے ممکن میس اس, اس غلط فلم میں آ جائیں کے ساتھ دیکھیے فائدہ صاحب نے تو یہ نعیز اللہ کوہن کر دی اس لیے کہ حضور بھی اگر اس بشر میں آ جائے اور آپ کہتے ہیں کہ کفر سے کوئی بشر خالی نہیں ہے تو نئی زبد اللہ آپ نے بھی کوئی نقص اور عیب ہوتا ع خواجہ صاحب کی مراد یہ نہیں ہے بلکہ معاملہ اصل میں ہے مقابلہ ہو رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ خالق اور مخلوق میں فرق کیا ہے ستید. اگر خالق پر نظر کر کے ہم انسان کے اندر کوشش کریں اور انسان کے انسان کا جائزہ لیں تو یاد رکھیے اگر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ وہ خیر البشر ہیں انسانوں کی جو بہترین اور کامل اور مکمل قسم ہے اور سب سے اعلی مقام ہے وہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے حیب اور نقص کا تو سوال بھی پیدا نہیں ہوتا لیکن اللہ اور رسول میں ما به امتیاز جو چیز ہے وہ یہ ہے اللہ کو کھانے اور پینے کی حاجت نہیں لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بھی تناول فرماتے ہیں پانی بھی پیتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ کھانا اور پینا بلکہ اگر کھانے اور پینے کی چیز نہ ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیلا کے اللہ سے مانگتے ہیں طلب بھی فرماتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی احتیاط اور اپنی ضرورت تو خود حضور اسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہر فرمائی ہے جس کا مطلب یہ لفظ کثر سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ نعوذ باللہ خواجہ صاحب نے کوئی غلطی کی ہے یا کوئی شاہ رسالت میں کوئی گصہ ہے بلکہ کثرب بمانا ہم اور آپ اگر اپنے معنی میں لیں تو ظاہر ہے کہ ہم میں عید بھی ہیں نقائش بھی ہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات غرامی وہ ہے کہ جو محبوب اقتدا تو ہیں لیکن بشری بشرِخواجات اور بشری تقاضوں سے آپ بے ملازم نہیں کہ جہاں میں کوئی بشر نہیں ہے کہ جس میں کوئی کسر نہیں ہے جہاں میں کوئی بشر نہیں ہے کہ جسم کوئی کسر نہیں ہے وہ جسم کوئی کسر نہیں ہے بشر نہیں ہے بسر نہیں, نہیں, نہیں ہے وہ صرف ایک بات ہے وہ باتیں کے ہے میں نے یہ یہ اشہار جو آپ کو سامنے کہے میں اس لحاظ سے اصل میں یہ اس کو پسند کرتا ہوں ان کو سارا کا سارا کلام مجبور جو ہے وہ اصل میں ایسا بھی ہے کہ وہ ہر وقت پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے لیکن ان اشعار میں عقائد کی بھی درستی آ گئی اس میں دنیا کی بے وقاتی بھی بتلا دی ہے آخرت کے فکر بھی اس نے بتلائی ہے اور یہ کہ اللہ کی معرفت اور دیوار خداوندی کی اگر طلب ہو تو اس کا بھی ذکر کر دیا کہ اس کے لیے آپ تیاری کریں تو اللہ کا ذکر بھی اور اللہ کی گیا دیوار بھی نتیب ہوتا ہے یہ اشعار میں نے آپ کی ہے یا میرا میں تیرا یار رو یار ہے یار تیرا اور میں تیرا یار, یار, یار, تو میرا اور میں تیرا یار مجھ کو پکت تجھ سے وہ محبت خلکو سے میں بےزار ہوں مجھ کو پکت تجھ سے وہ محبت خلکو سے میں بےزار ہوں ہر دم جترو فکر میں تیرے مست رہو سل شار ہر دم جترو فکر میں تیرے مست رہو سل سال خوش رہے مجھے تو نہ کسی کا تیرا منظر ہوشیار رہوں اب تو رہے بس میں آخر مردے زباں میرے الہ لا اللہ لا اللہ لا علاح اللہ اللہ لا الہ علم بتانا لگا چاہتا سر میں من اللہ سلیہ شرم پار لاہم شرم واری گرانگ پبلکرم پارلہ دیر شرم اللهم عمد تہر پورے جناب اللہ عمد نظر پورے جناب فتح میں اللہ ہمارے دلوں کو اپنی ذات سے اور اپنے ضلع سے راشن کارڈ میں اپنے ملک سے راشن کارڈ میں اللہ جتنے حاضر ہوں جہاں جات پوری خانہ جا اللہ یہ شبر کسی دلّی میں خالف کے لیے ایک محبوب کا کلام سننے کے یہاں پہ گیا ہوا اس حال ہونے کو قدیم فرمانے بنانا یا اللہ اصلاح میں تبدیل فرما کیا اللہ اصلاح کی برکت سے ہمارا بے وار فرمانا یا اللہ دنیا میں بھی کامیابی فرما اور آخرت میں بھی کامیابی فرما یا اللہ یا اللہ پر ہم کمزور منظر خان حال پہ ہم فرما یا اللہ نامل اور فرمایا حسف کے لیے یا اللہ ہمیں محروم مسئلہ کیا اللہ ہم کا نام لیتے ہیں جن بزرگوں کے جو ہے میں کو منسوخ ان کی بجے کے سب سے ہمارے مسرت فرما گئے اللہ ہمارے حالت کو سوار گئے اللہ ہمارے نئے کی سیاحتوں میں یا اللہ ہمیں ایسے بنا لے جیسے اللہ خود کے